جی جزاک اللہ خیران محرم الحرام کو حرام حرمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور چونکہ یہ ان چار مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس میں جنگ و جدل منع تھی تو اس لیے بھی اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عاشورے کا دن بہت معظم ہے یعنی دسویں محرم کا دن دس محرم الحرام کو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی سلامتی سے مطلب لگی اور سب لوگ اترے کشتی سے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے حضرت موس علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعر نمرودی گلزار ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی حضرت موس علیہ السلام پر غالب آئے اور دسویں محرم ہی کو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا قیامت اسی دن آئے گی اللہ نے عرش پر اپنی شان کے مناسب استفا فرمایا پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی پہلی رحمت نازل ہوئی اللہ نے کرسی کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا پہاڑوں کو پیدا کیا سمندروں کو پیدا کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آشورے کے دن اصحاب قحف کروٹیں بدلتے ہیں تو اب یہ مختصر سی جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دس محرم کا دن تاریخ انسانی میں تاریخ دنیا میں علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے عاشورہ ایک بزرگ دن ہے اس میں ہر ایک نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بڑا ثواب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا اور ویسے بھی یتیم کے ساتھ محبت اور الفت کرنا باعث اجر عظیم ہے خواہ عاشورے کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ حس روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اسے ہر بال کے وقت نیکیاں ملیں گی جن پر ہاتھ پھیرے گا اور جو نیکی اور جو یتیم بچی یا یتیم بچے جو اس کے پاس ہیں احسان کرے گا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے اور پھر آقا علیہ السلام نے دو انگلیوں کو ملا دیا صبح آنند عشورے کے روز غسل کرنا مرض و بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے غنیت و طالبین میں حدیث موجود کہ میرے آق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عاشورے کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے فائض القدیب کی حدیث کہ, میرے کہ حضرت موس علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی اور حکم ہوا اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ دسمی محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں اور جب دسویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں یعنی توبہ کریں میں ان کی مغفرت فرماؤں گا آشورے کے روز آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص آشورے کے روز اسمد کا سرما آنکھوں پہ لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی اور حضرت ملا ادھکاری رحمت اللہ باری اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں فرماتے ہیں کہ عشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لئے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ خارجی لوگوں کا خیل ہے کہ وہ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لئے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے چرا کے مشکلات کی حدیث سماعت فرمائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر نقہ میں وسعت کرے گا تو اللہ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا اور حضرت سفیان سوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا تو دس محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر جو ہے وہ آپ نانفقے اعتبار سے وہ کریں یعنی جتنا بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا ہو سکے کھانا بنائیں نیاز بھی دیں نیاز حسین دیں ہو سکے تو لوگوں میں تقسیم بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان سوریہ علیہ رحمان نے فرمایا کہ ہم نے پچاس سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی یعنی عشوریہ کے روز اپنے اہل و عیال پر نان نانفقہ میں زیادتی کرنے والا معاملہ اسی طرح جو آش... میرے آکا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عشورہ کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گیا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی اور دسویں محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ جانمی صفیر کی حدیث ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھو اس دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے لوگوں میں نمکین چیز کی نیاز جیسے حلیم کا رواج ہے اس میں کوئی حقیقت ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ یہی معلوم ہوا ہے کہ جب شہیدان کربلا شہید ہو گئے تھے تو لوگوں نے نیاز جب مسلمانوں کو معلوم چلا تو درد مند مسلمانوں نے نیاز دی تھی مختلف چیزیں بنا کر ان کے اصال ثواب کے لیے کب سے پھر یہ رواج پڑتا چلا گیا کہ حلیم میں بھی چونکہ حلیم تو کہتے بھی نہیں اس کو اصل میں کھچڑا کہنا چاہیے کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے اس لیے ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں اس کو کھچڑا کہا جاتا ہے تو اس میں بھی چونکہ مختلف کھانے جلتے ہیں اور گوشت بھی ہوتا ہے دالیں بھی ہوتی ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے مطلب جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے رواج پڑ گیا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مطلب جو ہے وہ کھچڑا بنا کر ہی نیاز دینا چاہے تو اس میں کوئی غیر شرح معاملہ نہیں ہاں اگر کسی کا یہ کہنا ہو کہ کھچڑے کے علاوہ کسی اور چیز کی نیاز ہوتی ہی نہیں تو یہ غلط ہے یہ غلط ہے مگر جس چیز کی چاہیں نیاز دے سکتے ہیں جس چیز کی چاہیں نیاز دے سکتے ہیں بلے سبزی ہو بلے دال ہو بلے گوشت ہو بلے حلیم یہ یعنی لئے کھچڑا ہو بلے مطلب کوئی بھی چیز ہو تو اس کی نہایت دی جا سکتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھنے سے متعلق فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو اس دن انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے تو اس حدیث کے تحت علامہ مناوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عاشورے کی فضیلت بہت, بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت قدیم زمانے سے چلی آتی ہے اور ابن رجب نے فرمایا کہ اس دن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے روزہ رکھا ہے اور اہل کتاب بھی اس روز روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کی عدیث ہے مسلم شریف کی جو کہ مشکات میں بھی ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے عاشورے کا روزہ ہے اور محرم عاشورے کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ نہیں دیکھا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو کہ جستجو فرماتے ہوں کسی دن کے روزہ کا روزے کا کہ بزرگی دیتے ہوں اس کو اس کے غیر پر مگر اس دن کے یعنی عاشورے کے روزے اور اس مہینے کو یعنی رمضان کو یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس پر مطلب جو ہے میرے آقا علیہ السلام کا عمل مبارک رہا ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مربی کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہودیوں کو عاشور کے دن روزہ دار پایا فرمایا یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت امو علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں تو آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں مشکاطی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام چار چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے عاشورے کا روزہ ذیل کا عشرہ یعنی پہلے نو دن اور ہر ماہ کے تین دن کے روزے اور فرض نماز فجر سے پہلے دو رکعت اور مشکات کی ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ فرمایا کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہودی و نصرانی تعظیم کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نومی کو بھی روزہ رکھوں گا یعنی یہودی دسویں کو روزہ رکھتے تھے تو سرکار نے نو اور دس دونوں کو ملانے کے لئے فرمایا تو یہی وجہ ہے کہ ہم نو دس محرم کو روزہ عام طور پر مسلمان رکھتے ہیں یہ سنت ہے نفلی ہے روزہ یا دس اور گیارہ کو رکھ لیا جائے جس طرح چاہیں مطلب ترکیب بنا لی جائے اور عاشورے کے دن جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں خیرات کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سارا سال جو ہے وہ ساتھ رہے گی سارا سال اللہ رب العزت عاشورے کے دن کی فضیلتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین عشورے کے روز ہم سب جانتے ہیں کہ جی تینوں بھی رکھ سکتے ہیں نو دس گیارہ بس یہ ہے کہ خالی دس کا رکھنا مناسب نہیں اگر کوئی خالی دس کا بھی رکھ لے گا تب بھی روزہ ہو جائے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ نو دس کو رکھیں یا دس اور گیارہ کو رکھیں اور تینوں رکھ لیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا تو لہذا جتنے زیادہ روزے رکھیں گے اتنے ہی ان اللہ تعالی علا کی بارگاہ میں بزرگی ملتی ہے لہذا نو دس گیارہ تینوں دن روزہ رکھنے میں بھی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے ممانعت صرف پورے سال میں پانچ دن ایسے ہیں کہ جن میں ہوتی ہے ایک دن یکم شوال المقرم کا ہے یعنی عید الفطر کا دن ہے. اور باقی چار ایام ہے دس گیارہ بارہ تیرہ ذیل دس گیارہ بارہ تیرہ ذیلج چار دن وہ اور ایک دن یکم شوال ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا مقروح تحریمی ہے اس کے علاوہ سارا سال روزہ رکھا جا سکتا ہے اور رمضان کا تو ویسی فرض ہے عاشورے کے روز یزیدی ظالم حکومت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطنت و ملک کی حوق میں شہید کر دیا تھا انہ راج اومی اور جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہ بگاہ خبردار کیا تھا چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا نقطۂ جگر فرات ندی کے کنارے شہید کیا جائے گا اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا اور جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی میرے پاس لائے ہیں جو حسین کی قتل گاہ ہے اور ام الفضل منت حارث رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اور اس پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے اور اس جگہ کی سرخ مٹی میرے پاس لائی گئی ہے اور ام سلامہ رضی اللہ تعالی سے روایت کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا خوراک کی زمین میں شہید کیا جائے گا میں نے جبرائیل کو کہا کہ مجھے ان کے مختل کی مٹی دکھاؤ تو جبرائیل نے وہ مٹی لا کر مجھے دی اور کہا کہ یہ ان کے مختل کی مٹی ہے اور طبرانی کبیر میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضر روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس نور نظر حسین کو شہید کریں گے اور اللہ ان کے قاتلوں پر سخت غضب فرمائے گا ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین کو سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا پس جو شخص وہاں حاضر ہو تو حسین کی مدد کرے تبرانی کبیر میں حضرت زینب بنتے حجش سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ میں نے یہ سلام کے بدلے ستر ہزار کو قتل کیا اور تیری صاحبزادی کے بیٹے حسین کے بدلے ستر ہزار اور ستر ہزار یعنی دو چند کو قتل کروں گا حضرت سلمہ ساری رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں حضرت امر سلمہ کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رو رہی ہیں میں نے روئے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے ابھی خواب میں دیکھا آپ کا سر اور داڑھی مبارک غبار آلود تھے اور آقا علیہ السلام رو رہے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے فرمایا میں ابھی مقتل حسین میں گیا تھا اللہ اکبر طبیعہ یہ سب روایات حدیثیں ما صبح منت سننا سے منقول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیو اور شہیدان کربلا کا ذکر کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ہمیں اصل میں تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ذکر خیر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی محبت مزید دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان محبوبوں کی جو ہے وہ نقش قدم پر اللہ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائے عامن عامن عام آپ میں سے سب بھائیوں سے التماس ہے کہ اگر آپ کو شریعت ہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کر کے مائک پر آ سکتے ہیں اللّہ صلی اللہ اعلیٰ سے جی مولانا محمد اللہ علیہ وبارک وسلم میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کل ہمارے ہاں یوم شب عاشورہ ہے یعنی کل کا دن نویں محرم الحرام ہے اور کل کی رات جو ہے وہ دسویں کی رات ہوگی تو دس محرم الحرام کو پاکو ہند میں بلکہ دنیا کے کافی ممالک میں جہاں جہاں مساجد ہیں تو خاص طور پر علیہ سنت کی تو وہاں شہیدا کربلا کی یاد میں جو ہے وہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور علماء اہل سنت ان میں بیانات بھی فرماتے ہیں اور شہادت ذکر شہادت کیا جاتا ہے تو کل مجھے بھی ظاہر ہے کہ بیان کے لیے جانا ہے اور کل اس وجہ سے روم میں میری حاضری نہیں ہو سکے گی پرسوں انشاءاللہ تعالی پرسوں پیر کے دن ان رب العزت جب میں آؤں گا تو پھر ہم وہیں سے اپنا سلسلہ درس قرآن کا آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا انشاءاللہ اور ابھی اب آپ بھائی اگر بائک پر آنا چاہتے ہیں کوئی شریعت کے سوالات کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گرین اینڈ ہینڈریڈ بھائی آپ کے سیٹ لائیے گرین گرینڈ بھائی آپ تشریف لائیں یا فضان مدینہ آپ کا سوال پیش کریں آپ اپنا سوال روزے کی حالت میں اگر دانتوں سے خون آئے اور خیالی میں بے خیالی میں نگل جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر بے خیالی میں جو ہے وہ دانتوں سے جو نکلا ہوا خون تھا حلق میں چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ بے خیالی میں ہوا ہے لہذا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مطلب جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اس روزے کی قزا رکھنا واجب ہے یہ رمضان کے روزے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں رمضان کی بھی روزہ ظاہر ٹوٹ جائے گا اس کو بھی بعد میں رکھنا ہے اس میں کفارہ نہیں ہوگا سزا ہوگی صرف اور اس میں بھی ظاہر ہے نہ روزہ اگر توڑ دیا جائے تو اس میں مطلب جو ہے وہ جو ہے وہ قزا ہوتی ہے فارا نہیں ہوتا لیکن بے خیالی سے یہ ذہن میں رکھیے گا میں وضاحت کر دوں کہ اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا ٹھیک ہے روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اور اس ایسی حالت میں اگر کوئی چیز کھا بھی لی جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی ذہن میں مطلب جو ہے وہ رکھیے گا کہ بندہ یہ سوچے کہ میں روزے سے نہیں اور کچھ کھا بھی لے لیکن روزہ اس صورت میں نہیں ٹوٹتا لیکن یہ ضرور ہے کہ روزہ دار ہونا یاد تھا لیکن پھر بھی غیر ارادی طور پر حلق میں خون چلا گیا بے خیالی میں چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کی قزا رکھنی ہوگی آج شوریہ کے روزے کی نیت کیسے کریں گے جیسے کہ آج کے روزے کی نیت بھی ایسے ہی کریں گے کہ شہری کے وقت جب آپ اٹھیں تو نیت یہی کریں کہ دس محرم الحرام کے روزے یا نو محرم الحرام یا گیارہ محرم الحرام آپ نے جس دن کا بھی روزہ رکھنا ہے اس دن کے روزے کی نیت کر لیں کہ آج نو محرم ہے یا دس محرم ہے اس کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں اور دل میں خاص طور پہ یہ بھی نیت رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے بھی چونکہ یہ روزے رکھے ہیں تو میں اس سنت کی ادائیگی کے لیے ان مقدس دنوں میں سرکار کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں یعنی نقلی روزہ رکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ جو ہے وہ یہ نیت درست ہو جائے گی موبائل مجھے کمر اور ٹانگ میں درد کی شکایت ہے اس دعا فرمائیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری دور فرمائے اور یہ کمر اور ٹانگ کی تکلیف یہ اللہ رب العزت دور فرمائے آمین اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اللہ کا ایک نام ہے یا غنی یو غنی نون چھوٹی یا غنیو اس کو پڑھتے رہیں اول ابولاخر دروجۂ پاک بھی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ دردیں دور ہو جائیں گی میرے اللہ نے جا. انشاءاللہ. جی السلام جی, علیکم تمام اسلامی بھائیوں اور مفتی صاحب کو بہت بہت سلام حضرت آ, امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی آ, جی حضرت میرا یہ چونکہ ارادہ تھا کہ نومی اور دسویں محرم کو میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا اور میں اس غلط فہمی میں تھا کہ شاید آج یہاں پر جو ہے وہ آٹھویں محرم محرم ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یورپ میں جو ہے وہ آج نومی محرم ہے تو ظاہر ہے صبح جو ہے وہ یوم عشورہ ہے تو وہ اس میں تو پھر نویں محرم کا تو جو میری نیت تھی روزہ رکھنے کی وہ تو اب گزر گیا تو دسویں محرم کا روزے رکھنا کے متعلق فرما دیں تو کیا میں مطلب جو نویں محرم کا روزہ تھا وہ تو رکھ نہیں سکا اب دسویں کا ایک ہی رکھ لوں تو اس میں کیا مطلب شرعی حکم ہے اور حضرت دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے جو روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کربلا کی مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ جس دن یہ خون میں بدل جائے تو آپ اس دن سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا اور غالباً آپ اسی دن آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خواب میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ مطلب وہ ابھی ابھی مقتل حسین سے ہو کر آئے ہیں حضرت اس کی حدیث کی سنعت یا اس کے بارے میں ذرا مزید جو ہے وہ مطلب آگاہی کر دیں کہ یہ مطلب بخاری شریف میں غالباً حدیث یا اس کے متعلق زیادہ معلومات درکار ہیں اس حدیث کے بارے میں امید ہے آپ میرے سوال سمجھ گئے ہوں گے بہت بہت شکریہ جی, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمت جی حضرت جہاں تک آپ کی نیت کی بات تھی تو چونکہ غلط فہمی کی وجہ سے آپ نو محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اس کا بھی آپ کو ازرا اللہ تعالیٰ دے گا اور جہاں تک مسئلہ ہے صبح اشورے سے روزہ رکھنے کا تو وہ آپ ضرور رکھیں لیکن اب کوشش یہی کریں کہ دس محرم کا روزہ ان کل کا جو رکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ گیارہ محرم کا روزہ بھی رکھ لیں تو اس طرح یہ دس اور گیارہ دو روزے ہو جائیں گے اکیلے دسویں کا روزہ رکھنے میں بھی کوئی اتنا مذاہبہ نہیں لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ ارض کیا تو سرکار علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ آئندہ میں نو اور محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی نو اور دس کو ملا لوں گا یہ دو روزے اس لیے ارشاد فرمائے تھا کہ یہودیوں سے جو ہے وہ مخالفت ہو جائے کہ وہ ایک رکھتے ہیں اور ہم نو اور دس دو کا رکھتے ہیں تو لوگوں یہی اشاعت فرماتے ہیں کہ نو کو اگر کوئی شخص نہ رکھ سکے تو وہ دس اور گیارہ کا رکھ لے ٹھیک ہے نا اگر نہ رکھ سکے تو وہ دس اور گیارہ کا رکھ لے لہذا آپ چاہیں تو کل دسویں محرم اور پھر پرسوں گیارہویں محرم الحرام کو جو ہے وہ روزی کی ترکیب بنا لے تو اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تبالکہ اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی اللہ تعالی نصیب فرمایا آمین اور جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے حدیث کے حوالے سے تو یہ پرمزی شریف کی حدیث ہے اور یہ کل بھی جب درس حدیث تھا تو میں نے مطلب وہ حدیث بیان کی تھی پرمزی کی حدیث ہے حضرت سلمہ کے فرماتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی وہ رو رہی تھی میں نے کہا آپ کو کیا چیز رلاتی ہے آپ بولی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یعنی خواب میں آپ کے سر اور داڑی مبارک پر مٹی ہے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا ہے فرمایا میں ابھی قطل حسین کے موقع پر حاضر تھا تو یہ ترجیح کی حدیث ہے جہاں تک اس کی سند کی بات ہے نا تو سند سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو مطلب رابیان ہیں ان سے متعلق معاملہ یہ اسماء اور رجحان والا سلسلہ ہوتا ہے تو اب اس سے متعلق تو مجھے دیکھنا پڑے گا اور یہ اصناب سے متعلق جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہر شخص نہیں جانتا اور نہ ہی ہر عالم جانتا ہے لہذا اگر میں اسناد آپ کو بیان کر بھی دوں گا دیکھ کر انشاءاللہ میرے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے میں دیکھ کر انشاءاللہ بیان کر دوں گا لیکن اگر آپ کسی اور کو ہاں وہ حافظ بندی تو آرام سے انکار کر دیں گے کسی نہ کسی حدیث کے مطلب جو راغی سے متعلق کہہ دیں گے جی وہ معاذ اللہ کمزور حافظ کا تھا یا وہ ضعیف تھا یا وہ صحیح نہیں تھا سخر اللہ تو اس طرح کیوٹی سی تھی وہ بکواس کر دیں گے کیونکہ اس حدیث سے علم غائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے کہ مراقل سلام نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے تو یہ مسئلہ ہے تو یہ مشک شریف میں فضائل اہل بیت میں بھی حدیث موجود ہے میں نے مشکاط سے آپ کو سنائی ہے مشک شریف سے اور مشک میں یہ حدیث ترمیزی کے حوالے سے ہے تو یہ دونوں حدیثوں کی بے حد موتمد کتابیں ہیں الحمدللہ للہ بالکل حیات النبی کا بھی مطلب ملتا ہے ثبوت بالکل ایسا ہے تو مشک شریف میں فضائل اہل بیت اطہر کا چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے اور فلمیزی کے حوالے سے اور فلمیزی آپ کو پتا ہے ہونا چاہیے کہ ساحستہ کی کتاب ہے اور مشکات کی اہمیت بھی بے اندازہ ہے ہر مکتبہ فکر کے دار الو میں مشکات پڑھائی جاتی ہے اور اس میں ساحستہ کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب ان میں سے بھی احادیثوں کا نچوڑ جو ہے وہ مشکات میں میں مشکات نے نقل کیا ہے امید چوہدری صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے فرض روزہ رہتے ہوں تو کیا وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے آ, مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزے اگر معلط ہوں جیسے ماہ رمضان کے تو مسئلہ تو وہی ہے کہ نقلی روزے رکھ بھی لیں گے تو وہ موالت رہیں گے قبول نہیں ہوں گے جب تک ان فرض روزوں کو ادا نہ کر لیا جائے لہذا بہتر یہی ہے کہ بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ نقلی روزے وہ شخص نہ رکھے کہ جو جو ہے جس کے سر پر فرض روزے ہیں وہ نقلی روزہ رکھنے کی بجائے ان فرض روزوں کی قضا کرے جب تک فرض سر پر رہے گا تو نفل قبول نہیں ہوتے اور یہ الگ بات ہے کہ بندہ فرض روزے بھی رکھے نقلی روزے بھی رکھتا رہے لیکن وہی ہوگا کہ جب فرض مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہی وہ نقلی روزے قبول ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے لہذا عقل مندی وہ اسی میں ہے کہ فرض چونکہ قرض ہوتا ہے لہذا قرض کو اتارا جائے جو فرض ہے اللہ کی طرف سے ان کو اتارا جائے ہم کسی کا قرضہ نہ دیں اور اس کو تحفے دیتے رہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تحفے دینے سے قرضہ نہیں اترتا لہذا ہمیں جو قرض ہے جو فرض ہے پہلے اسی کو ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے دن میں جو جو سزا نمازیں یا رمضان کے روزے ہیں ان کو بھی جلد سے جلد اپنی زندگی میں اللہ توفیق دے کہ وہ ان کو ادا کر سکے جی خان صاحب آپ سے سیکھنا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت بس میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس سے کچھ تھوڑی سی زیادتی کروں گا اس میں سے یہ حدیث شریف کا پوچھا کہ میرے پاس ایک حدیث شریف ہے میرے پاس تین حوالے ہیں اگر آپ اجازت ہو تو بتا دوں یہ شریف حضرت اگر آپ کو مطلب اجازت کے ساتھ ہو تو جی ہمار بن عمار بن ابی امار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں اور آپ دوپہر کے وقت ایک شیشی اٹھائے ہوئے ہیں جس میں خون بھرا ہوا ہے میں نے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں یہ کیا چیز ہے آس رسل نے یہ حسین رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ اور حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحب رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے میں آج جن سے لے کر اب تک یہ خون جمع کرتا رہا ہوں ہم نے وہ دن یاد رکھا پھر معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ و تعالی عنہ کو اسی دن شہید کیا گیا حوالہ یہ ہے کہ آپ لکھیں جناب گرینڈ بھائی مسد امام احمد بن حنبل جلد ایک صفا سکس فور ون چھ سو اکتالیس اچھا اور مسد عبداللہ بن عباس میں بھی یہ ہے اور وہاں پہ حدیث نمبر ہے ٹو ون سکس فائیو ٹھیک ہے جناب اور مجمع زواید میں جلد نو صفا تین کتاب المناقب باب سولہ حدیث 15141 مجموع ذوائد کا آپ لکھیں جناب مجموع جل 9 پیج 310 کتاب المناقب مناقب کا مطلب جو کسی بھی صحابی کی منقبتیں تعریف بیان ہوتی ہیں کتاب المناقب منا, منقبتوں کا جو باب ہے اور باب جو باب سکسٹین ون سکس اور حدیث 15141 تو آپ کو ان اللہ یہ حدیث یہ ان تینوں کتابوں میں مل جائے گی تو یہ مطلب میرے یہ سامنے حدیث ہے تو میں نے کہتے ہیں میں بھی آپ کو حوالہ دے دوں حضرت نے مطلب آپ کو بتا دیا سب کچھ تو حضرت بس یہی کہنا تھا حضرت بات یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں ہمارے ہاں کچھ موزن بھی روم میں بحث کر رہے تھے کہ جب میں نے ایک وہابی شام غریبان کی سنی آج سے تین چار سال پہلے جی ٹی وی پہ تو کہتے ہم نے جو آج باتیں بیان کی اس میں کافی باتیں ایسی ہیں جن کا تاریخ میں کوئی حوالہ کو ثبوت نہیں ہے لیکن یہ باتیں ہمیں مختلف ذرائع تک پہنچی ہیں مطلب خود سے کچھ چیزیں گڑی گئی ہیں اور اور ہمارے جو میرے جیسے عام لوگ ہیں ہم لوگوں میں وہی چیزیں زیادہ انفلوئنس کر گئی ہیں بچائی کے تحقیق اور مستند باتوں کے پیچھے ہم جائیں تو جن روم میں بحث ہو رہی تھی تو کسی نے بھائی نے کہا کہ ہمیں تو مستند علماء کی کتابیں پڑھنے چاہیے میں نے کہا کہ جی ہمارے عام لوگوں کو تو کتنے مستند علماء کے نام یاد ہیں کہ کتابیں تو بہت دور کی بات ہے تو حضرت تھوڑی سی وضاحت کریں کیونکہ ہم لوگ بازار جاتے ہیں چھوٹی موٹی کتاب مل جاتی ہے واقع کر بلا کے بارے میں مووی پڑھتے ہیں اسی کو ذہن بنا دیتے ہیں جس میں باقی اتنے کافی زیادہ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے کسی جگہ سے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہم لوگ جو تھوڑا سا یہ وہ ہے تو وہ دور ہو جائے جی وعلیکم السلام و اللہ حدیث کا حوالہ لیکن اضافہ بات اس میں یہ ہے کہ تاریخ کے معاملے میں اصول ہمیں علماء نے ارشاد فرمایا کہ تاریخ میں چونکہ کئی جگہ خلط ملت معاملات کیے گئے ہیں لہذا جو واقعات سے نہ ملتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات ملتے بھی ہیں خاص طور پر صحابہ کرام علام ردوان اجمعین کے بارے میں ان کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق پرکھا جاتا ہے اگر وہ صحابہ کرام کی کے عادل ہونے کے منافی واقعات ہوں گے تو ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس تاریخی واقعے کو اہمیت نہیں دی جاتی جو کسی صحابی کو پھانسی کو فاجر قرار دے دے کیونکہ تاریخ میں بعض لوگوں نے اس میں بہت غلط ملد معاملات بھی کیے ہیں رہا مسئلہ تاریخ میں اس کا ثبوت نہ ملنا تو پھر وہ کوئی بھی بات ہوگی یا کوئی واقعہ ہوگا یا کوئی روایت ہوگی تو اس کے تحت ہی دیکھا جائے گا کہ کسی نے جو کوئی واقعہ سنایا ہے یا کوئی روایت بیان کی ہے تو وہ مطلب تار... تاریخ سے ثابت ہے یا نہیں اب چونکہ یہ ایک آپ نے مجموعی طور پر ایک بات کر دی ہے کوئی خاص روایت یا واقعہ آپ نے بیان نہیں کیا لہذا ہم یہی کہیں گے کہ علماء اہل سنت اور ہمارے ماضی میں جتنے بھی بزرگہ ندین مشاہ فکراں محدثین مفسرین گزرے ہیں ہمیں واقعی کم سے کم ان کے ناموں سے تو واقف ہونا چاہیے بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ہو گئے صحابطہ کے دیگر محدثین ہو گئے سب سے بڑھ کر یہ کہ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے خلفۂ راشدین و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اولاد پاک اور قریبی رشتہ دار ازواج مطاہرات ان کے حالات زندگی معلوم ہونے چاہیے کم سے کم مختصر طور پر ہی تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکے لیکن عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا اور ظاہر ہے کہ محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت والے جتنے بھی قریبی افراد ہیں مبارکس ہیں ان سے بھی واقفیت ہو لہذا ہم جب کتابوں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو یقینا ہم ان مستند محدثین مفسرین رائٹر حضرات کی کتابیں ہی پڑھیں گے کہ جن کی اسلام میں ایک مسلمہ حقیقت ہے لوگ دو لفظ اگر اے بی سی کے آ جاتے ہیں تو انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں اسلام کے متعلق پڑھتے ہیں جن میں عام طور پر لکھی ہوئی بھی انگریزوں کی ہوتی ہیں یا مستشرقین کی ہوتی ہیں یا پھر کسی ایسے مسلمان کی ہوتی ہیں کہ جس کا عالم ہونا یا مفتی ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ غیر عالم کا کسی بھی اسلامی مسئلے پر بحث کرنا یا ان کو لکھنا اتنا زیادہ اہمیت کا اہل علم کے نزدیک ظاہر ہے کہ وہ معاملہ نہیں ہوتا جو کسی عالمی دین کا ہوتا ہے حالانکہ علماء کے بھی معاملات بہت ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو جمہور علماء سے کوئی اگر کسی کوئی عالم اختلاف کرتے ہوئے اپنی تحقیق بیان کرتا ہے تو اس کی بھی ایک انفرادیت ہوتی ہے یا اس کا اپنا ایک ذاتی اس کی جو ہے وہ اس میں اسٹرگل ہوتی ہے جو وہ بیان کرتا ہے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کتابیں پڑھیں اور محدثر کرام کی سیرت یا پھر حدیثوں کی کتابیں پڑھیں تو اہل سنت کی علماء کے کیے ہوئے ترجمے اور ان کی شروحات کے ساتھ پڑھیں اور ان میں پڑھنے سے پہلے علماء اہل سنت میں سے جس سے بھی مطلب جو ہے وہ وابستگی ہو ان سے معلومات بھی کر لی جائے تاکہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ اس کتاب کو پڑھ کر واقعی ہمیں دین کا فائدہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ نظریات اور عقائد ہی خراب ہو جائیں تو لہٰذا یہ آپ کی بات بڑی اہمیت والی ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی مسلمان جو بھی دینی کتاب پڑھے پڑھنے سے پہلے اس کتاب کا نام اس رائٹر کے بارے میں مطلب کسی صاحب علم سے پوچھ لیں یا اگر کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس موضوع کے بارے میں مطلب معلومات کر لیں کہ اس موضوع پر مجھے کتاب پڑھنی ہے میں کس عالم دین کی پڑھوں تو اس سے انشاءاللہ شاء آسانی ہوگی جی ہاں آج کراچی میں بم بلاسٹ ہوا ہے اب مجھے علم نہیں کہ کیا نقصان ہے غالباً پاپوش کے علاقے میں ہوا ہے تو بس یہ کچھ آپ کو پتا ہے کہ اسلام دشمن عناصر ہیں جو کہ ایسے مقدس مہینوں میں بھی مسلمانوں کی جان لینے کے درپے ہوتے ہیں یا محرم کے مہینے میں شیعہ حضرات کے جلوسوں میں بھی بم پھاڑ کر شیعہ سنی فساد کروانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنائے جو مسلمانوں کو اہل سنت کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت کرم فرمائے آمین تو کل چونکہ ہمارے ہاں شب عاشورہ ہے اور میں نے ارج کیا کہ مجھے بھی بحان کے لیے جانا ہے اور دس بجے اصل میں میرا بیان شروع ہوگا تو دس بجے شروع ہوگا تو واپسی بھی میری ظاہر ہے کہ بارہ بجے کے آس پاس ہوگی تو کل میں روم میں نہیں آ سکوں گا پرسوں ان شاء اللہ جب ہم آئیں گے تو ہم قرآن درس قرآن کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اور دو تین دن سے ظاہر نہیں ہو سکا محرم کی وجہ سے تو آپ تمام بھائی کل بھی روم میں تشریف لائیے گا اور مطلب مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل کی ترقی رکھیے گا یا دیگر علماء اکرام تشریف لائیں علامہ بزم رضا صاحب تشریف سیکھ لائیں تو ان سے فیض یاب ہوں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء اللہ پرسوں پیرا بھائیوں سے ملاقات ہوگی مجھ گناہ گار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یورپ کے جو اسلامی بھائی ہیں امریکہ یو کے والے جو ہیں ان کے ہاتھ جن کے کل عشورے کا دن ہے تو آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میں بھی ان شاء کو یاد رکھوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ